السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیا حال چال ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آپ تمام لوگ ماشاء اللہ یہ ایک فلم ہے کسی زمانے میں شاید میں نے جی کیا حال ہے سر کا درد مجھے نہیں چھوڑ رہا بالکل نہیں جا رہا تھوڑی دیر ٹھیک ہوتا ہے پھر سر درد ہو جاتا ہے دعا فرمائیے جی कहा है आप लोग नहीं है अच्छा क्या कह रहे हो ہاں تو گیا ہوں جزاک جی تاکہ آپ لوگ اپنی نیم پوری کر لیں چلیے جی الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلات سید رسول و خاتم الانبیاء اما باپ اللہ, من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرح. دیکھیے جی ہم نے حروف عامل پڑھ لیے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ عمل کر رہے ہوں اسما کے اندر یا چاہے وہ عمل رہے ہوں کس کے اندر ال کے اندر ٹھیک ہے حروف عاملہ کی بحث مکمل ہو جانے کے بعد سے پہلے ہم نے پڑھا تھا حروف عاملہ در اسما پھر پڑھا کہ حروف عاملہ در فہرے ٹھیک ٹھیک جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں فصل بربیس حمل افعال حمل افعال یعنی افعال کیا عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا الگ الگ کر دیا ہے انہوں نے عوامل اللہ کی جو ترتیب تھی اس سے مختلف جی سمجھ آ رہی ہے بات عمل افعال تو یہاں پر کیا ہے افعال کے عمل کو بیان کر رہے ہیں کہ افعال جو ہیں وہ کیا کیا عمل کرتے ہیں کون کون سے افعال کیا عمل کرتے ہیں کس چیز کو رفع دیتے ہیں کس چیز کو نصب دیتے ہیں تو وہ ساری بحث آپ کو بتائیں گے تو شروع میں ایک مختصر سی بحث ہے آپ دیکھتے رہیے کتاب میں سبق سب کو مل گیا ہے فصل نمبر بیس افعال جی سبق ملے آپ لوگوں کو اچھا اور رول نمبر تین اچھا جی تو کہتے ہیں جاننا چاہیے کہ کوئی بھی فعل ایسا نہیں جو عمل نہ کرتا ہو اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک فعل کوئی نہ کوئی عمل ضرور کرتا ہے اور عمل کے اعتبار سے فیل دو طرح کا ہوتا ہے فیل کیا ہے دو طرح کا ہوتا ہے نمبر ایک معروف نمبر دو مجہول نمبر ایک معروف نمبر دو مجہول یہ آپ لوگ جانتے ہیں جیسے فعل ماضی معروف فعل ماضی مجھول مضارِ معروف مضار مجھول تو ایک معروف ہوگا معلوم اور ایک مجہول پھر فعل معروف کی دو قسم اور فعل متعدی فعل معروف کی قسمیں یہ فعل لازم اور فعل متعدی فعل لازم وہ ہوتا ہے کہ جو فائل پر ہی تمام ہو جائے تام ہو جائے اس کا معنی اور مطلب کیا جا ہے اور متعدی وہ ہوتا ہے کہ جو کیا ہو فائل پر تام نہ ہو بلکہ مفعول وغیرہ جی ٹھیک ہے کہ مفعول وغیرہ کبھی کیا کرے وہ تقاضا کرتا ہو اللہ اکبر تو فعل لازم اور فعل متعدی فعل معروف خوال لازم ہو یا متعدی فائل کو بہرحال وہ کیا کرتا ہے رفا ہی دیتا ہے جیسے قام ازعید ذہربا آمرون ٹھیک ہے قام زیدن آمرون اب پہلے والے کی مثال قام زیدن زید کھڑا ہوا اب یہ فیلِ لازم ہے ٹھیک ہے اب یہ مفول کا تقاضا نہیں کرتا یہ تو نہیں ہے کہ قام زیدن اب زید کھڑا ہوا کیا کھڑا ہوا کہ کوئی تقاضا تو نہیں کر رہا یہ تو فیلِ لازم ہے فعل ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے ہوتا ہے. مختلف چیزیں بنتا ہے فائل. فائل, بنتی ہے. فائل بنتی ہیں لیکن فیل نہیں ہوتا فائل अच्छा. تو دوسری جو مثال ہے عمرن اسم کی جگہ استعمال ہونے والی چیزیں بھی مطلب اسم کی جگہ استعمال ہونے والی چیزیں کیا مراد ہے آپ کی اس سے جی جی مطلب فائل بن سکتا ہے اسم ہو کوئی بھی چیز ہو ضمیر ہو اچھا مختلف چیزیں ساری چیزیں فائل تو بن سکتی ہیں کیوں نہیں بن سکتی کیوں منع تو نہیں ہے جی تو متادی عمر یہ, یہ بات مکمل ہو جانے کے بعد آگے لکھا ہوا ہے فعل متعدی چھ اسم کو نصب کرتا ہے وہ چھ اسم یہ ہیں فعل متعدی فعل متعدی کا مطلب کیا ہوا کہ جو کیا ہوتا ہو فائل پر تام ہوتا ہو بلکہ مزید مفول وغیرہ کا تقاضا کرتا ہو کہتے ہیں اس کو چار مفولات ہیں اور اس کے علاوہ بس وہ صرف شو ہی ہیں اور تو کچھ بھی نہیں شو پیس کی طرح کہ چار تو چھ مفولات ہیں اور پھر حال اور تمیز ٹھیک ہے وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے ایسے سارے ہوتے ہیں تو سنیے جی چھ چیزوں کو جب نصب کرتا ہے پھیل متعدی فائل کو ترفہ کرتا ہے یہ تو پکی بات ہے فائل تو ہو گیا لیکن اس کے علاوہ فائل کے بعد کچھ ایسے اسماء ہوں گے جن کو وہ نصب کرے گا مفول مطلق مفول فی مفول معاہو مفول لہو حال تمیز ان سب کا بیان منصوبات اندر گزر چکا ہے جس کو یاد نہیں ہے, فل يراجع ہے؟ نمبر دو فعل مجھول. فعل کی دو معروف بیان کی تراج مناتی تو کہتے ہیں فعل مجھول مجہول بجائے فائل کے مفول بھی کو کیا کرتا ہے رفع کرتا ہے جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں ایک فیل ماضی معلوم ہے اور پھر کیا ہے فیل ماضی مجہول ہے اسی طرح مزار معلوم اور پھر کیا ہے مزارے مجھول تو اس طرح کہتے ہیں کہ جو فعل ہاں بجائے فعل کیا مفول بہ کو رفا کر جیسے زر بُن اب اس کا مطلب ہے کہ زید مارا گیا تو اب گویا اگر ہم اس کو معلوم سے بیان کریں گے کہ ذرا زیدن کہ زید کو عمر نے مارا تو گوے زید کیا مفول بھی بنے گا لیکن اس کو جب مجہول میں کہتے ہیں ٹھیک ہے یذر بید زید مارا گیا اب ہوتا تو اصل میں زید کیا ہے مفول بھی ہے تو اس کو مجھول سے ذکر کرتے ہیں تو وہ مفعول بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ فیل مجھول بجائے فائل کے مفول بھی کو رفع کرتا ہے اور باقی مفعولات کو نہ باقی جو آگے والے مفعولات ہوں گے ان کو کیا کہتے ہیں نصب دیتا ہے اپنے طریقے کے مطابق جیسے کہ فعل کا عمل ہوتا ہے اب اس کی ایک مثال دیو اس میں کئی سارے مفعولات ہیں جیسے زُرِبَ امامَ ہی زرب زرب زیدن زید مارا گیا اب یہ زید جو ہے یہ کیا ہے مفالم یوسمہ فائلو ہوا ہے یعنی نائب فائل ہے یوم المع آتے یہ مفعول فی ہے کہ کے دن مارا گیا، تادیبن اب تادیبن یہ کیا پھول لہو ہے کہ جس کی وجہ سے فیل لائے گیا ہو، اب اس کو مارا کیوں ہے ادب سکھانے کے لیے جی اصل بتانا ہی ہے آپ کو یہاں پر کہ پھیل مجہول جو ہوتا ہے وہ پہلے والے مفول کو رفع دیتا ہے اور باقی مفولات کو کیا کر نصب دیتا ہے فعل معروف کی ہی طرح اب ضربا زید سب سے پہلے زیدن ہے اور یہ کیا ہے معروف ہے یعنی مرفوع ہے اور باقی کے منصوب کیا منصوبہ یومت امامل امیر کو فعل کوفو مل فعل کو مفول معلوم یوسما فائلو کہتے ہیں تو گو ف... گویا کہ فعل مجہول کو فیل معلوم یوسمہ فائلو کہہ سکتے ہیں اور اس کا جو نائب فائل ہوگا یعنی جو فعل مجھول کا ہوتا <سؤال> ہے یعنی نائب فائل جس کو کہتے ہیں تو اس کو آپ مفول معلوم یوسمہ فائلو کہہ سکتے ہیں جی اور عام طور پر یہی استعمال کیا جاتا ہے فعل مجھول کے لیے یہاں تک بات صاف طور پر کس کو سمجھ میں آئی ہے اتنی مشکل بات تو نہیں ہے اچھا اس بات کہتے ہیں فعل متعدی اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کی دو قسمیں ہیں فعل لازم اور فعل متعدی فعل لازم اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا کرتا ہے یعنی فائل کو تو ہر حال میں کیا کرتا ہے اب آ جاؤ فیل متعدی کی طرف چلو میں ذرا پوچھتا ہوں کسی سے ماشاءاللہ اللہ آج کو نئے نئے لوگ آ رہے ہیں میں نے پہلے سے ایک موجود تھے ان کو تو وہ بیچارے چلے گئے کہاں کہ کے لازم جی ہیں بھیا آپ بھی شو پیس کے طور پہ موجود ہیں لیے رول نمبر چھ آپ بتائیے فیلے لازم کس کو کہتے ہیں, ہیں؟ بتائیے جی صرف فائل مانگتا ہے جبکہ فیل بہت بہت, بہت بہت جزاک اللہ جیل لازم جو صرف فائل کا تقاضا کرتا ہے اس کو مفول پر رت نہیں ہوتی وہ فائل پر تام ہو جاتا ہے اور متعدی جو مفول کا تقاضا بھی کرتا ہے مفول پہ جا کر وہ تعام ہوتا ہے جی ہاں پھیل متا پھیلے متعدی کس کو کہتے ہیں جو فیل پر فائل پر تام نہیں ہوتا بلکہ مفول کا تقاضہ بھی کرتا ہے تو کہتی اس کی چار قسمیں پھیل متعدی کی چار قسمیں موٹی موٹی میں آپ کو بتا دیتا ہوں چار قسمیں کون کون سی ہیں متعدی بیک مفول صرف اور صرف ایک مفعول کا تقاضا کرے گا ٹھیک ہے متعدی بیک مفعول ایک ہی مفعول کا تقاضا کرے گا دو کا نہیں ٹھیک یہ تو ایک بات ہوگی دوسری بات متعدی بدو با مفول متعدی بدو مفول کہ ایک مفعول کا نہیں بلکہ دو مفعول کا تقاضا کرے گا لیکن وہ ایسے دو مفعول کا تقاضا کرے گا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ صرف ایک مفول پر بھی تام ہو جاتا ہے گزارا چل جاتا ہو ٹھیک ہے پھول جس میں دونوں میں کا لانا لازم اور ضروری ہو ایک پر اکتفا کرنا جائز نہ ہو ٹھیک اور آگے جو تیسری چوتھی قسم آخری ہے وہ ہے متعدی بسے मफूल जो جو تا, متعدی ہوتا ہو تین میں پھولوں کی طرف یعنی تین پھولوں کا تقاضا کرتا ہو آ جاؤ سنو سب سے متعدی کی چار قسمیں ہیں سب سے پہلی قسم متعدی پیک یک پھول کہ صرف اور صرف ایک میں کا تقاضا کرے اور اسی پر تام ہو جائے نمبر دو مفہول لیکن ایک میں پر کیا ہوا کرنا جائز ہو متعدی بدو مفول لیکن ایک مفول پر اس کا اکتفا کرنا بھی جائز ہو نمبر تین متعدی بدو مفول کے دو مفولوں کا تقاضا کرتا ہو لیکن ایک مفول پر اس کا اکتفاق کرنا جائز نہ ہو بلکہ دونوں کا ذکر کرنا لازم اور ضروری ہو نمبر چار چوتھی قسم جو ہے وہ کیا ہے متعدی بس مفول کے تین کے تین مفولوں کا کیا کرتا ہو وہ تقاضا کرتا ہو کہ تینوں کے تینوں مفول آ جائیں آئی موٹی موٹی سمجھ متعدی بیک مفول متعدد بدعم پھول جس میں ایک پر اتفاق کرنا بھی جائز ہو پھر نمبر تین متعدد بدو سے دونوں پر کیا کرنا ہو لازم اور ضروری ہو ٹھیک اور متعدد بسے مفول کے تین مفولوں کا کیا کرتا ہو تقاضا کرتا ہو جی کس کس کوئی بات سمجھ میں سر کا واضح پتہ ہو لگے کا نا جی دیکھیے گا پشت آتی ہے مجھے تھوڑی تھوڑی فیل مح کی چار قسم ہیں فیل متعدی کی چار قسم ہیں نمبر ایک متعدی بیک مفول جیسے ذرب آمرن ٹھیک ہے اب دیکھو ذرب ازن آمرن زید نے آمر کو مارا اب یہاں پر ایک ہی مفول ہے نمبر دو متعدی بدو مفول جس میں ایک مفول کا ذکر کرنا دو ٹھیک ہے جس میں ایک مفول کا ذکر کرنا بھی جائز ہو جیسے آ اور جو اس کے ہم معنی ہو آتا جیسے الفاظ جیسے آتئی زیدن درہمن در زیدن درہمن میں نے زید کو درہم دیا میں نے زید کو درہم دیا اب جو ہے آتے زیدن یوں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری بات تو یہی ہے کہ نے زید کو درہم دیا لیکن یہاں پر اس کو یہ پڑھنا بھی جائز ہے کہ آتا زیدن میں نے زید کو دیا بس اس پر بھی اکتفا کرنا جائز ہے ٹھیک ہے نا کہ میں نے زید کو دے دیا بس دے دیا مال کہ متعدی بدو پھول جس میں ایک مفول پر اکتفا کرنا جائز کبھی بھی نہ ہو سبحان اللہ عجیب عجیب آپ لوگ نک نیم رکھتے ہیں ویسے متعدد بدعم پھول جس میں ایک مفول لانا جائز نہ ہو اور وہ کیا لے ہیں کہ جن کا تعلق سے اور ایک پر کیا ہے اتفاق کرنا جائز نہیں ہے یہ ہم نے وہاں پر بھی پڑھا تھا یہاں پر بھی دوبارہ پڑھ رہے ہیں دیکھیے گا متعدد دو مفول جن میں سے ایک مفول لانا جائز نہیں اور اف اور وہ کیا ہیں وہ کون کون سے دیکھیے گا وہی شعر جو آپ نے عوامل الناب کے اندر پڑھا ہے وہ یہیں پر ہے ای تو اور وجد تو اور عالم تو اور ظام تو پھر حسب تو اور خل تو اور زنن تو بے خطا تین پہلے ہیں یقین کے واسطے تو کر یقین تین آخر کے شک کے لیے بے شک والا درمیان شک اور یقین کے ہیں جو فعل مشترک جو ہے فعل مشترک کہ جو ہے اوپر لکھا کہتے تو وجد تو اور عالم تو یہ کس کے لیے آتے ہیں یقین کے لیے آتے ہیں آپ یقین کیجئے ٹھیک ہے آخر والے تین حسب تو خل تو زنن تو ان کے, یہ کس کے لیے آتے ہیں شک کے لیے آتے ہیں جبکہ بیچ والا زم تو جو ہے وہ دونوں کے لیے آتا ہے شک کے لیے بھی آتا ہے اور یقین کے لیے بھی آتا ہے تفصیل آپ عوامل اللہ کے اندر پڑھ چکے ہیں اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا آئیے گا مثالوں کی طرف مثالیں دیکھیے راہ تو سعیدن راہ تو سعیدن راہ یہ سارے کے سارے کس کے لیے ہیں؟ یقین کے لیے ہیں کہ میں نے دیکھا دیکھنا یقین سطح الگ رکھتا ہے یقینی بات ہے کہ میں نے دیکھا تو رشید میں رشید کو میں نے رشید کو عالم پایا پکی بات ہے کہ میں نے دیکھا اس کو کہ وہ عالم آدمی ہے اس نے ایسے ایسے مسائل بیان کیے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ اسے نتھو وتھو نہیں بلکہ عالم آدمی ہے ٹھیک ہے نا تو آمر امینن میں نے جو ہے نا آمر کو امین جانا امانت دار آدمی ہے میں اس کو جانتا ہوں یقینی بات ہے آگے زام اللہ غفورا یہ جو زعمت بھی آتا ہے شک کے لیے بھی آتا ہے کہتے اللہ غفورا اللہ تعالیٰ کو میں نے غفور الرحیم تعالیٰ کیا ہے غفور الرحیمت یہاں پر ظام تو یقین کے لیے ہے آگے والی بات ضام الشیطان شیطان شکورا. میں نے شیطان کو شکر گزار خیال کیا یہ کیا ہے شک کے واسطے ہے یہ یقین کے لیے نہیں ہے وہ تو بڑا حرام خور ہے وہ کہاں جو ہے نا شکر گزار ہے حسب تو زیدن فاضلن یہ جو آگے والے تین ہیں وہ سارے توبہ کو بتانے کے لیے کہ زام تو جو ہے وہ کیا ہے یقین کے لیے بھی آتا ہے شک کے واسطے بھی آتا ہے تو یقینی بات تو کیا ہے جام تو اللہ غفورا اور جام تو شیطانہ شکورا یہ کیا ہے یہ شک کے لیے آیا ہے کوئی ایسی بڑی نہیں خطا کر دی مشتاق احمد صاحب چرتھاولی رحم اللہ نے یہ مثال تھا اچھا جی چوتھی اور آخری قسم متعدی کی متعدی بسے مفول تین مفولوں کی طرف کیا ہوتا ہے متعدی ہوتا ہے اور وہ یہ ہے. آلم امبا اخبر اکبرا نبا حد یہ جو ہیں یہ سارے کے سارے متعدد بسے مفول ہوتے ہیں آلم ارآ امب فاضل کون ہوتا ہے فارغ فاضل کا مطلب ٹھیک ہے آپ کوئی بھی ڈگری حاصل کر لیں اور آپ کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ فاضل ہیں آپ ٹھیک ہے آپ عالم بن جائیں آپ ڈاکٹر بن جائیں کچھ بھی بن جائیں ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فاضل ہیں فلا یونیورسٹی سے یہ جو ہیں وہ کیا ہیں فارغ و تحصیل ہیں جی ہاں عالم فاضل ہو یا ڈاکٹر فاضل ہو کوئی بھی ہو فضیلت والا صاحب فضل آدمی اس کو دوسروں پر فضیلت ہو کسی وجہ سے جی ہاں عام طور پر عالم فاضل کے لیے مال ہوتا ہے اچھا تو یہ جو حروف آپ کے سامنے ہیں یعنی افعال سمجھ میں نے زید کو یہ بات جتلائی کہ ایک فاضل آدمی ارآ تھا خالدن کیا تم نے دیکھا ارآ تھا یا تم نے بتلایا دکھلایا امرا امر کو کہ خالداً خالد سو رہا ہے یہ سب مفادات مفول بھی ہی ہیں لیکن آپ کو کیا بتایا کہ یہ کیا ہیں متعدی سے مفول ہیں اس کے بعد چونکہ افعال کی باتیں چل رہی ہیں تو افعال ناقصہ ذکر کر دیے ہیں آپ جانتے ہیں افال ناقشہ کتارہ افال ناقشہ کتنے ہیں اوہو اتنا سوچ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ او ہو کوئی اور بتاؤ جی بالکل دیکھیے نہیں بالکل آپ نے ٹھیک ہے جناب افال ناقصہ تیرہ ہی ہے رول نمبر چار سوری کس بات کے یہ اچھا ہاں چونکہ پوچھا آپ سے نہیں تھے اس لیے آپ نے چار کیا لکھا ہے رول نمبر چھ آپ نے چار کیوں لکھا ہے یہ فار ناکہ آپ نے لکھے ہیں چار ہیں آپ کے تو کان کاٹنے چاہیے پھر تو اچھا فورتھ قسم کا کہا ہے ٹھیک اچھا جی تو دیکھیے گا مثال کو دیکھیے عالم تو زیدن آمرن فازلن تو فعل ہے زیدن بھی مفول ہے آمرن بھی مفول ہے فازلن بھی مفول ہے تینوں مفول ہیں تو یہ متعدی ہوتا ہے تین مفولوں کی طرف دوسری مثال ہے ارتا آمرن خالدن نہ ایمن بھی مفول ہے خالدن بھی مفول ہے نا بھی مفول ہے تینوں کے تینوں مفول <تصفيق> جی بتائیے گا ٹھیک <تصفيق> ہوگی بات اب تو افعال ناقصہ کیا ہیں تیرہ ہیں رول نمبر بارہ ایک بار پھر سے غائب ہے مفول ایک اور مفول دو اور مفول ایک آگے پھر تیسرا بھی ہے تو ان کا کام کیا ہے کہ یہ فعال باوجود لازم ہونے کے تنہا فائل سے نہیں ہوتے تمام نہیں ہوتے بلکہ خبریں اسی سبب سے ان کو افال ناقصہ بھی کہتے ہیں یہ جملہ اسمیہ میں مستند رفع اور مسند کو نصب کرتے ہیں یعنی اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو کیا کر دیتے ہیں نصب دیتے ہیں جی یوں کہیں گے ارتا آمرن خالدن ایمن آمرن مفعول اول ٹھیک ہے خالدن مفعول ثانی نا مفعول ثالث جی ہاں فعل فیل فائل اپنے تینوں مفہولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اچھا جی تو کہتا ہے کہ جملے میں مسند کو رفع اور مسند کرتے ہیں یعنی اسم کو رفع دیتے ہیں اور خب خبر کو کیا کر دیتے ہیں نصب دیتے ہیں منصوب کرتے ہیں کہتے ہیں اور یہ 13 ہیں کہا نہ سارا اصبح امسا وضحى ظل باتم ما احمادا منفق ليسہ اور ما فتا شعر ذکر کیا ہے ایسے ہی ما ظالا پھر افعال پھر ان سے جو مشتق فعل ہوں وہی ان کا جو اصل تیرہ کا لکھا یعنی جو تیرہ افعال اوپر لکھا گئے یعنی ایک ایک فعل لکھا ہوا ہے نا ان سے جو افعال مشتق ہوں یعنی کان فعل ایک ہے واحد مذکر غائب کا ہے. ہے فعل ماضی کا کس طرح کانا کانا کا جمع کا پھر کانت کانتا کانت الآخری ان سب کی مثالیں آپ کے سامنے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آ جائیں افال مقاربا کیا کنوان ہے سمجھ آ رہی ہے بات کیا نہیں آ رہی مشکل تو نہیں ہو رہا افال ناقصہ کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں کام کیا ہے ان کا اسم کو رفع دینا اور خبر کو نصب دینا افال مقاربا افال مکاربا ان کے اندر کیا ہے قربت والے معنی پائے جاتے ہیں اس لیے ان کو افال وہ کون سے ہیں اوشا کا کہا تھا کروباشا چار ہیں صرف اور صرف کام کیا ہے ان کا کہتے ہیں کہ یہ کیا کر دیتے ہیں اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو کیا کر دیتے ہیں نصب دیتے ہیں بالکل وہی عمل ہے جو افعال ناقصہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو افعال مقاربہ مسل ناقص ان کو جان چار ہیں وہ اوشا کا دا کروبا دیگر آسا حرف دیتے اسم کو ہیں اور خبر کو وہ نصب ہے یہی ان کا عمل تو نہ کر اس میں شک ذرا ٹھیک ہے کروبا کروبا کروبا کا مطلب قریب ہوا کر با نہیں کروبا اوشا کا کہا تھا کروبا کروبا پڑھتے ہیں اس کو کروبا کروما کی طرف باپ کروما یا کرومو ٹھیک ہے जी نہیں ہے کروبہ جی ہاں ہاں اس کو ختم کر میرے پاس بھی کتاب کے اندر زبر ہی لکھی ہوئی ہے لیکن یہ زبر ٹھیک نہیں ہے اس کو ضمع بنا دیں جی جو میرے پاس کتاب ہے جی بالکل اس کے اندر بھی اللہ والوں نے زبر ہی ڈالی ہوئی ہے تو کرو با کر لیجیے اس کو جی ختم کر دے پر کو کہ جو دیا کرو با کر دیں کرو پر ضمہ ہے پیش ہے دیکھ لیجیے آسا زیدن اللہ آخری افال مقربہ بھی سمجھ میں آ چونکہ افعال کی بات چل رہی ہے نا تو اس لیے وہ عاملہ بتا رہے ہیں کہ ان کے عمال کیا ہے افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے اسم کو رفا دینا خبر کو نصب دینا افعال مقاربہ کا بھی سیم یہی عمل ہے اس کے بعد افعال مدح وزم فالے مدح و زن مدحا کا مطلب تعریف کرنا حد و سنا کرنا ٹھیک ہے مدحا زم کا مطلب اس میں جنس کو کیا کرتے ہیں یہ رفع دیتے ہیں ان کا عمل کیا ہے اس میں جنس کو رفع آگے مثالیں ہوں گی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیے گا چار فعل مداح و ضم ہے رافیس عوامل اللہ میں تفصیل پڑھ کے آ چکے ہیں آپ لوگ تفصیل کا مطلب یہی ہے کہ آپ وہاں پر پڑھ کے آ چکے ہیں ان کا عمل کیا ہے اور وہ ہے بے نیاما حب چار ہیں ٹھیک ہے دو کیا ہیں مداح کے لیے اور دو کیا ہیں ضم کے لیے ہیں ہے بےسا ہیں برائے ضم یہ مذمت کے واسطے ہیں بچو ان سے مداح ہمیشہ سے ان سے بچتے رہو یعنی مزمت سے بچنا تار میں ہو تمہارا بلا تاکہ دنیا اور آخرت کے اندر کیا ہو تمہارا بلا ہو اچھا ہی ہو ہیں برائے مدحہ نعمہ حبزہ نعمہ اور حبزہ دونوں کسی لیے ہیں برائے مدحہ مدحہ کے لیے ہیں ہیں برائے ما نعمہ حبزہ اے جانے مدحہ پس کرو تم فعل قابل مدحہ کے صبح و مساء صبح شام کہتے ہیں کہ تم کیا کرو فعل اسے عامال کرو اسے افعال کرو جو کیا ہو قابل حصیف ہوں آگی بات سمجھ مثالیں دیکھیے گا بے سر رجول ٹھیک ہے اس میں جنس کو کیا کر دیتے ہیں یہ رفع دیتے ہیں سر رجولو اور رجول یعنی اس میں جنس. ہے؟ سب کے لیے بولا جا سکتا ہے سر رجول ٹھیک ہے نعم الرجل عمرن حب ذا زیدن ذا کیا ہے فائل ہے اس میں وہ بھی مرفو ہے اور آگے پھر زیدن بھی مرفو ہے فائدہ جی فائدہ جو کچھ ان افعال کے فائل, فائل کے بعد ہوتا ہے یعنی ان افعال کے فائل کے بعد جو, جو مرفو ہوتا ہے ایک تو فائل ہے نا ان افعال کا بے سر رجلو بے سر رجلو فائل کیا بنے گا اس کو ہم کہیں گے کہ کیا ہوگا مخصوص بالزم کیونکہ ایسا ہے نا بےسا فعل زم میں سے اس کو کہیں گے مخصوص بالزم سا الرجل زیدن میں زیدن کو بھی کہیں گے کہ مخصوص بالزم نعمر الرجل عمرون میں کہیں گے کہ عمرون مخصوص بالمدحا خاص کیا گیا اس کو مدح کے ساتھ نیما کیونکہ افعال مدحا انا کے دو افعال مدحا ہیں اور دو افعال زم ہیں نیم اور حبہ یہ کیا ہیں افعال مدحا ہیں اور بےسا اور سا ایک افعال ٹھیک ہے ہبا فیل ہوتا ہے اور فائل ہو گیا نا افال جو پڑے ہم نے مدحا و زم لیکن ان کے فائل کے بعد جو اسم لکھا ہوگا اس کو کہتے ہیں کہ اس کی دو صورت مدحا یا اس کو کہیں گے مخصوص بزم. یا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی مدح بیان کی گئی ہوگی, ہوگی یا کیا اس کی مذمت بیان کی ہوگی اگر مذمت بیان کی ہو تو اس کو کہتے ہیں مخصوص بزم کہ اس کو مذمت کے ساتھ خاص کر دیا ہے یہ اگر تعریف کی ہو تو کہتے ہیں مخصوص بالمدحا لیکن یہ کب کہیں گے مخصوص بالمدہا یا مخصوص بزم اس کی کچھ شرائط ہیں کہ کیا ہو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فائل جو کیا فائل کیا ہو معرف بلام ہو فائل ہم جیسے بی سر رجلو کے اندر الرجل کیا ہے معرف بالام ہے اور فائل ہے یا یہ ہو کہ اس فائل جو ہو وہ کیا ہو ضمیر ہو فائل کیا ہو ضمیر ہو ہم. یا اسی طرح کیا ہو اور بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کیا ہو یا تو فائل کیا ہو مرفوع ہو فائل کیا ہو معرف بالام ہو یا فائل کیا ہو اس میں ضمیر ہو ضمیر ہو ضمیر اس کے اندر مستطر ہو یا کیا ہو ضمیر یعنی ساتھ میں ہو تو ان صورتوں میں کیا ہوگا اس کے فائل کے ماباد کو کیا کہیں گے مخصوص بل جو کچھ ان افعال کے فائل بعد ہوتا ہے اس کو مخصوص بالمدہ یا خصوص بزم یا مخصوص بزم کہتے ہیں لیکن اس کہنے کی شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ ف... فائل معرف باللام ہو جیسے نیا امر ٹھیک ہے؟ فائل معرف باللام ہو نیا امر رج یا معرف باللام کی طرف مضاف ہو ہاں یہ میں نہیں بتا سکا یا معرف پہلی بات تو یہ کہ فائل جب کیا معرف باللام ہو پھر اس کے مابعد جو آئے گا تو مخصوص بالمدح یا مخصوص بلزم کہیں گے یا فائل تو محرب الام نہ ہو لیکن معرف بلام کی طرف مذاف ہو تنگ اس ماں کو مخصوص یا مخصوص کہیں گے مزاف کی مثال جیسے نیا صاحب العلم بکرون اب دیکھو نعمہ صاحب العلم اب یہ صاحب مرحب الم تو نہیں ہے لیکن معرف کی طرف کیا ہے مزاف ضرور ہے نعما صاحب العلم بکرون ٹھیک یا فائل ضمیر مستر ہو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یا فائل کیا ہو ضمیر ہو جیسے جس کی تمیز نقرہ منصوبہ ہو جیسے نیاما رجلن زیدن بتانے کی مقصد یہ کہ فائل کیا ہو ضمیر ہو اب دیکھو نیاما اس کے اندر ضمیر ہے اس کا فائل ہے اس کے اندر ضمیر ہے نیاما کا جو اس کا فائل بن رہا ہے زیدن آگے چل کر وہ اس کا مخصوص بالمدہ ہے ٹھیک ہے نا رج میں مفول آ رہا ہے رج مفول ہے اور زیدن مخصوص بالمدہ ہے ٹھیک نیاما رج زیدن اس مثال میں نیاما کا فائل ہوا نیاما میں مستطر ہے رج الن تمیز ہے تمیز ہے ٹھیک ہے تمیز ہے یہ اور کیوں کہ ہوا مبہم ہے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے وہ اون جو ہے نا وہ کیا ہے رج الن زید جو ہے یعنی کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے آگے حب فعل ذا فائل زیدن کیا ہے مخصوص بالمدحہ حب فعل امدحہ ہےellt خلق فائل ما ہے آئے ہے اور زیدن مخصوص بالمدحہ ہے اسی طرح الرجل عمر میں اور سا الرجل زیدن میں کہ بڑھ extern رجل عمر آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ الرجل اس کا فائل ہے اور ہے مخصوص بالظم ہے ٹھیک ہے نا کیوں اس کا فائل کیا ہے موررف باللام ہے لہذا یہ ہوگا مخصوص بالظم وہ اس طرح سا الرجل رج الزعید یہاں پر بھی ایسا ہے کہ اررج الفائل زعید مخصوص بزم جی آگے بات سمجھ میں اس اس فائدے کی اس فائدے کیا بیان ہوا کہ افعال مدحا و ضم جو ہیں ان کے فائل کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس کی دو صورتیں ہوں گی یا تو اس مخصوص بال کہیں گے یا مخصوص بزم کہیں گے تو اس کے لیے بھی ساتھ میں دو تین شرط آگے کب کہیں گے کہ جب فائل معرف بل لام ہو یا فائل معرف باللام کی طرف مضاف ہو یا وہ فائل ضمیر ہو ٹھیک یہ تین باتیں اکبر کے اس کے بعد ہیں فیل تعجب افعال کی بات چل رہی ہے کہ افعال جو عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ ان کا عمل کیا ہے وہ بتانا ہے کہ افعال عمل جیسے اسماع پہلے حروف کیا جی تو ان افعال میں سے کیا ہے کہتے ہیں فیل تاجب ان کا کیا عمل ہے وہ یہاں سے آپ کو بتائیں گے کہ پھیل تعجب کا عمل کیا ہے پھیل تعجب کے دو سیگے آتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے اس پہ صغیر وغیرہ کے اندر پڑھا ہوگا ٹھیک ہے نا وفی تعلح ٹھیک ہے وکیل فا جیسے آپ ذرا بئی اضرب سے پڑھی ہوف تعجب ازرب بھی وکیلا ذروبہ ٹھیک ہے یا ماں عنصر عنصر خیر برحال تو فعل تعجب کے دو سیگے آتے ہیں کون کون سے ما افعالہ اور ایک یہ دو سیگے آتے ہیں یہاں پر جو ہوتا ہے یہ گویا کہ محل میں واقع ہوتا ہے ٹھیک ہے محل واقع ہوتا ہے افال اف ع اب یہ اس کے اندر یہ یعنی پھر اس میں ضمیر اور, اور پھر آگے اس کا حو ضمیر مفعول یہ سارا مل کر جو ہے ای فل ائی ایو ای شی افالح جیسے آگے آپ پڑھیں گے ما احسنا زئی ٹھیک ہے ما احسنا یہ تو اصل جو یعنی ماں افالح کہ ما احسن تاجب دوبارہ اب ٹھیک ہے وائس آپ لوگوں کے جی وائس کلیئر ہے وائس اب ٹھیک ہے تو جین اسپیک والے حضرات بتائیے رول نمبر تین آپ کے لیے نئے آنے والے مہمان ٹھیک ہو گیا اچھا تو یہ خیر اس کے لیے نہیں کیا جی بتاؤ جی نہیں ہاں جی آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں میں کیا آخر ہوتی ہے تب تاکہ پھر میں کوئی گویا ہوں اور آپ لوگوں جلدی سے بولو اب ٹھیک ہے سنو پھیلو تعجب رول نمبر تین بتا دو آپ کے لیے وائس کے کلیئر ہے اب رول نمبر تین کے لیے رول نمبر تین بھی بتا دیں आते کے دو سیرے آتے ہیں ما اور دوسرا کیا ہے دیکھیے گا کتاب میں پہلے تعجب کیا مطلب مجھے پتا چل گیا اس کا کہ یہ کیوں گڑبڑ کر رہی ہے جی اب امید ہے کہ اب آپ لوگوں کے لیے وائس کلیئر ہوگی سب کے لیے اب کلیئر ہے جی تو فیل تعجب کے دو سیگے ہیں ایک ہے افالح اور ایک کیا ہے افعل بھی ٹھیک ہے جی نہیں نہیں کیوں جائے گی اب پکڑے رکھیں گے اس کو ایسے ویسے دیکھیں کتا جائیں فیل و تعجب کہ دو سر ہر سلاسی مجرد سے آتے ہیں اول ما اف جیسے ما احسن زیدن تقدیر اس کی یہ ہے یعنی تقدیری عبارت اس کی یوں ہے ایو شعی احسن زیدن دیکھو اگر یہ کہا نا کہ ما احسن زیدن کہ زید کو کس نے حسین کیا تو ترجمہ یوں بنے گا ایو شعی احسن زیدن کس چیز نے زید کو حسین بنایا کس چیز نے زید کو کیا ہے حسن بخشا تو کیا کا ما بمانہ ہے ایو شعی ان کے ما معنی ہے کس کے معنی میں ہے ایو شہ ان کے یعنی کس چیز محل رفع میں مبتدا ہے ما جو ہے بمانہ ایو شعی ان کے محل رفع میں مبتدا مبتدا یعنی محل رفع میں کیسے کہ یعنی بالکل شروع میں ہے اور ایو شی ان کے معنوں میں ہے ٹھیک ہے فیل تو ہے نہیں ہے ما کہ ہم کہیں گے کہ یہ فیل ہے لہذا جب معاش شروع میں واقع ہے محل رفع یعنی ابتدا کی جگہ پر واقع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے واقع ہے تو اس لیے یہ کیا ہوگا مبتدا بنے گا احسنا محل رفع میں خبر ہے احسنہ جو بھی ہے اگرچہ ہے تو فیل احسنا لیکن یہ ہے محل رفع میں یعنی خبر کی جگہ پر واقع ہے مبتدا کے بعد خبر آیا کرتی ہے احسنہ فیل اس کے اندر ضمیر فعل زیدن مفول بھی اپنے فائل بنے گا مبتدہ ماں کے لیے پھر ماں مبتدہ اپنے خبر سے مل کر خبریہ ہو جائے بلکہ بنے گئی ہے, ہے, ہے؟ انشا کی اقسام میں سے ہے نا جی تو اس لیے جملہ انشایہ ہو جائے گا یہ فعل تعجب فعل تعجب کے دو رہ ہیں جی دیکھیے کتاب میں اول ما فہ جیسے ماہ احسنا زیدن تقریب کی یہ ہے ایو شیئن احسن زیدن احسنا زئیید ایو بہ محل ایسنا محل مفول بھی ہی ہے ترکیب اس کی کہہ کریں گے ترکیب آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے ماں مبتدا میں ضمیر ہوا اس کا فائل زیدن مفول بھی ہی فعل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ پھیلی ہو کر خبر ہوئی مبتداء کے لئے مبتداء خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگی فیل تعجب ہے اس لئے کی یہ کیا ہوگا انشائیہ ہوگا دوم دوسرا جو فیل ہے فیل تعجب کا وہ کیا ہے افعل بھی احسن بزیدن احسن بزیدن ماضی ٹھیک ہے بمعنی فیل ماضی تقدیر اس کی یہ ہے احسن زیدن یعنی زید اچھا ہو گیا یعنی سارا حسن ہو گیا وہ حسن والا اور با کیا ہے یہاں پر زائد ہے احسن بزائدن مطلب کیا ہوگا کہ زید کیا ہو گیا اچھا ہو گیا دی. تو تقدیری عبارت کیسے نکلی بمعنی فیل ماضی کہہ یہ احسن زائدن ٹھیک ہے زید نے اچھا کیا یا زید اچھا ہو گیا ای سارا ہو گیا ذا حسنن حسن والا اور با یہاں پر زائد ہے یعنی احسن میں کیا ہے, زائد ہے خلاصہ کلام یہ نکلا فعل تعجب کے دو سی ہیں ایک افالح اور ایک افیلبی ٹھیک ہے ماں افال اور دوسرا کیا ہے افعل بہی اس کے اندر جو فعل تعجب ہوتا ہے یعنی فیل تو اپنی جگہ پر قائم ہوتا ہے احسن لیکن ماں افالو پورا جو ہے یہ جملہ خبری ہے کس میں جملہ انشایہ کے حکم میں ہوتا ہے یعنی ماں اس میں جو ہے نا مبتدا کی جب واقع ہونے کی مبتدا کو بن جاتی ہے اور اگے پورا فیل جو مل کر جملہ خبر بن کر فیلیا بن کر خبر بنتا ہے ما کے لیے پھر پورا جملہ اسمیہ انشائیہ بن جاتا ہے اور دوسری صورت میں جو ہے افعل بھی وہ جو ہے کس کے معنی میں ہے فیل ماضی کے معنی میں فیل ماضی کے, کے معنی میں ای احسن زید زید اور باقی کیا ہے تو یہ الفاظ پڑھ لیجئے جی کوئی اتنی ضروری بھی نہیں ہے ٹھیک ہوگی جب بھی اور کل والے تاریخ اسلام اور تعلیم ہفتے جوج میں نے سبق دیا ہوا ہے میں اس میں سے سب سے سنوں گا ٹھیک ہے اس میں جو فرائض ہیں اور واجبات ہیں مکروحات ہیں تعلیم الاسلام کے اندر اور اسی تعلیم الاسلام کے اندر آخر میں جو حدیثیں دی ہوئی ہیں وہ چار حدیثیں میں نے پڑھائی ہیں یہ پانچ ہیں وہ بھی ساری سنوں گا اور تاریخ اسلام جو پڑھایا ہوا ہے آج تک وہ بھی سنوں گا سب سے اور ادھر کوئی ہوتا ہی نہیں ہے ہفتے والے دن اگر نہیں پڑھنا تو پھر مجھے بتا دو تاکہ میں بھی پھر آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں نہ بیٹھوں ٹھیک ہے نا ہمارے اور بھی بہت زیادہ کام تھے پھر ہم لوگ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرتے ہیں آپ کے سبق کی وجہ سے اور سبق لوگ پھر ایک بھی نہیں ہوتا تو فائدہ نہیں ہے پچھلے میرا خیال سے جب ہماری کلاس ہوئی ہے تو صرف ایک رول نمبر چھ تھے اور پتہ نہیں ایک کوئی اور طرح علم تھا تو پھر یوں کہہ دیں پھر ہمیں کہ ہم یہاں سے خود ہی بیٹھ کر جب بھی ہمیں ٹائم ملے تو ہم ریکارڈنگ کر کے بھیج دیا کریں آپ لوگوں کو آپ لوگ سن لیا کرو پھر یا تو یوں کر دیں پھر اور اگر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے آ کر پھر وقت پہ آیا کریں ٹھیک ہے ساڑھے ہماری کلاس کا ٹائم ہے پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو ہاں بس کیا کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے پھر ریکارڈنگ پہ گزارا دیں چلیے اللہ تعالیٰ آپ تمام کے علم عمل جان مال عمر میں برکت عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے مجھ سے حامی و ناصر ہوں ضرور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں وہ آخر داوانا الحمد رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ